رب السماوات والأرض وما الرحمن لا يملكون منه خطابا جو آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے جو نہایت مہربان ہے اس سے بات کرنے کی انہیں جرت نہیں ہوگی ان کے جس رب نے ان پر یہ احسانات کیے وہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے اسی نے انہیں پیدا کیا ہے وہی ان کا نگرہ و محافظ اور مدبر و کار کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے اور وہی سب کا پالن ہار ہے اور وہ شہنشاہ دو جہاں قیامت کے دن جب مخلوق کا حساب لینے کے لیے فارغ ہوگا تو ساری مخلوق اس کے سامنے اس کی عظمت و جلال سے ایسی مرعوب ہوگی کہ کسی کو اس کے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہیں ہوگی ایک مدت کے بعد صرف وہ لوگ دوسروں کی شفات کے لیے اللہ سے بات کریں گے جنہیں وہ قہار و جبار بات کرنے کی اجازت دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت اڑتیس میں فرمایا ہے کہ جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو اللہ ان کے دل میں اسی وقت ڈالے گا تب اللہ ان سے کہے گا اپنا سر اٹھائیے مانگیے آپ کو دیا جائے گا اور شفات کیجئے آپ کی شفات قبول کی جائے گی آیت 38 میں روح سے مراد قول راجح کے مطابق جبرائیل علیہ السلام ہیں جنہیں سورت البقرہ کی آیت 87 اور دو ترپن میں سورت المائدہ کی آیت 110 میں اور سورت النحل کی آیت 102 میں روح القدس سے تعبیر کیا گیا ہے